والد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حق على کبیر حق کامانا حق ہی ہے کبیر کہتے ہیں بڑے کو الخوا بھائی کو کہتے ہیں جمع ہے یہ ٹھیک ہے اخون کی اخوتن جمع آتی ہے سارے بھائی صغیر چھوٹے کو کہتے ہیں والد والد کو کہتے ہیں اللہ والد بچے کو کہتے ہیں تو ترجمہ یہ ہوا حق کو کبیر بھائیوں میں سے بڑے بھائی کا حق على صغیرهم چھوٹوں پر حق الوالد ولدی ایسا ہی ہے جیسے کہ باپ کا حق اپنی اولاد پر حق کبیر بھائیوں میں سے بڑے بھائی کا حق صغیرهم اپنے چھوٹوں پر حق الوالد ولدی ایسے ہے جیسے والد کا حق اپنے اولاد پر اپنے بچوں پر ترجمہ سمجھ میں آیا حق و کبیر کے بڑے بھائی بھائیوں میں سے بڑے بھائی کا حق علا چھوٹے بھائیوں پر حق الد ولدی ایسے ہے جیسے والد کا حق اپنی اولاد پر تو مطلب یہ ہے کہ جس طرح والد کا حق ہوتا ہے اپنی اولاد پر اس اعتبار سے کہ وہ ان کی پرورش کرے گا ان کا خیال رکھے گا اسی طرح کا حق اگر والد موجود نہ ہو دنیا سے چلا جائے تو یہ ذمہ داری آ جاتی ہے بھائیوں میں سے بڑے بھائی پر اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ چھوٹے بھائیوں کی اور بہنوں کی کیا کرے گا پرورش کرے گا ان کا خیال رکھے گا ان کی تربیت کرے گا اور دوسری طرف سے یہ ایسے ہی ہوگا کہ جو بچوں پر یا اولاد پر ماں باپ کے حقوق لازم ہوتے ہیں کہ باپ کے جو حقوق تھے اس کا احترام اس کا خیال رکھنا تو ایسے ہی پھر چھوٹے بھائیوں پر اور بہنوں پر بھی یہ بات آئے گی کہ وہ بھی اپنے بڑے بھائی کا ایسے ہی احترام کریں ٹھیک ہے جی تو دونوں طرف سے یہاں پر بہن اگرچہ الفاظ میں تو کہیں بھی نہیں ہے کہ بڑے بھائی کا حق چھوٹے بھائیوں پر ایسا ہے تو اس میں ایسا بھی ہے کہ بڑی بہن کا حق بھی چھوٹی بہنوں پر بھی ایسا ہی ہے اگر والدہ نہ ہو تو ٹھیک ہے جی اور اسی طرح اگر بھائیوں کا تذکرہ ہے تو بہنوں کا نہیں ہے تو بڑے بھائی کا حق جس طرح بھائیوں پر ہے تو اسی طرح تباہ بہنیں بھی شامل ہیں تو وہ بھی کیا ہیں تو اس کا حق رکھتی ہیں کہ ان کی تربیت کس کے ذمہ ہو بڑے بھائی کے ذمہ ہو جی تو جانے سے حقوق ہوں گے پھر کہ جس طرح کا حق والد کا تھا کہ وہ اس کے ذمہ لازم تھا کہ اولاد کی تربیت وغیرہ تو اس طرح بڑے بھائی پر یہ ذمہ داری آ جائے گی اور دوسری طرف سے دیکھا جائے تو جس طرح کا ادب و احترام اولاد کے ذمہ لازم تھا والد کے لیے وہی ادب و احترام اب کس کے لیے ہوگا بھائی کے لیے ہوگا ٹھیک ہے جی دیکھیے ترکیب کو حق و کبیر اعلیٰ صغیرهم حق الوالد الد اعلیٰ حق و مذاف کبیر مضاف عل مضاف ٹھیک ہے کبیر مضاف, مضاف علیہ بھی ہے حقو کے لیے اور مضاف بھی ہے الاخوت کے لیے ٹھیک ہے جی حق و مذاف کبیر مضاف ال مذاف الخوت مضافل مذاق مزاف مظافلے مل کر پھر مذافے ہوئے حقوق کے لیے اب مذاق مزاف مل کر ضوال کیا چیز صغیرہم صغیر مستقر حال الا جار سغیر مذاق مضافل مذاق مزاف مضافل مل کر مجرور جار مجرور مل کر متعلق ہو جائیں گے ثابتا تابطن سیک فائل کے سیغہ اس میں فائل اپنی ضمیر فائل اور متعلق سے مل کر یہ جی بن جائے گا حال بن جائے گا ماں قبل قلیت اب حال اور ذلحال مل کر مبتداء جی حق و پھر مضاف الوالد مضافلے مضاف مضافلے مضاف مل کر حال على ولده ذرف مستقر حال على جار ولد مضاف و ضمیر مضافلے مزاف مظافل مل کر مجرور جار مجرور مل کر متعلق ہو جائیں گے سابطن کے سابطن سیو ایس میں فائل اپنی ضمیر فائل اور متعلق سے مل کر حال اس کے لیے ضلح کے لیے حال اور مل کر خبر مبتدہ خبر مل کر جملے سمیا خبریا تو حق و کبیر صغیرہم ضلحال مستقر حال حال اور ضلحال مل کر مبتدا حق الدا ذلحال اللہ ولادی زرف مستقر حال حال اور ضلحال مل کر خبر ابتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ کس کس کو یہ ترکیب سمجھ میں آ گئی ترجمہ تشریح ترکیب جی اور رول نمبر ستر آپ کو ترکیب نہیں سمجھ میں آئی ابھی تک آپ سمجھ اور رول نمبر سات آپ کو ہی سمجھ میں آش رول نمبر چودہ کے کیا حال ہے کون سے دنیا میں آباد ہیں جی رول نمبر چودہ آپ کو ترکیب سمجھ میں آئی کوشش کریں ٹھیک ہے ترکیب کا آپس میں ضرور تکرار کیا کرے ترکیب کو ہر حال میں کرتے رہے ترکیب آپ کے آخر تک کام آئے گی آپ جب عالمیہ تک جائیں گے تب بھی آپ کا کام آئے گی آپ عبادت تب ہی پڑھ سکیں گے جب آپ عبارت کی ترکیب کر سکیں گے یہ تو آپ کو سامنے لکھا ہوا نظر آ رہا ہے لیکن اب ہم پڑھ دیتے ہیں آپ کو کہ حق کو اس پر ضمہ ہے کبیرے اس پر کسرہ ہے الخوط اس پر بھی کسرہ ہے اللہ صغیر اس پر بھی کسرہ ہے حق کو پھر اس پر ضمہ ہے الد ولدی آگے جب آپ بڑی بڑی کتابوں کو دیکھیں گے ہاں کے جو عربی اخبارات ہیں وہاں پر آپ, آپ کو تسلسل کے ساتھ پڑھنا پڑے گا آپ کو کبیر فتح والدہ اس طرح پڑھتے چلے جائیں گے ٹھیک ہے تو تب ہی پڑھ سکیں گے جب آپ کی ترکیب اچھی ہوگی اور آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ لفظ یہ کلمہ یہ جملہ کیا بن رہا ہے یہ کلمہ ترکیب میں کیا واقع ہو رہا ہے انشاءاللہ جب ابھی سے محنت کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کے حامی و ناصر ہوں گے اور آپ کی ہر پل ہر گڑی آپ کی مدد فرمائیں گے ان انشاءاللہ اللہ آپ علوم کے اندر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہت فرمایا مطلب آپ لوگ جانتے ہیں سارے کے سارے بنی اللہ یہ جمع ہے ٹھیک ہے بنی اور اس کی مفرت کئی سارے آتے ہیں بنیان بنا بن یہ ساری اس کے مفرد آتے ہیں اس کا معنی ہوتا ہے بن کہتے ہیں پیارے بیٹے کو یا بنیا اس کا مطلب ہوتا ہے اے میرے پیارے بیٹے ٹھیک ہے تو بنی اس کو کہتے ہیں بیٹوں کو آدم ہے. آدم والے آدم کے معنی ہوتے ہیں گندمی رنگ کے ٹھیک ہے گندمی رنگ خود غلطی کرنے والا شی کے مبالغہ کا ہے کہ زیادہ غلطیاں کرنے والا تو خیر الخطائن التوابون آگے ہوئی خطا خطائن سے ہے خطائن التوابون توبہ کرنے والے التائب اسی سے ہے التوابون توبہ کرنے والے تو فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کل بنی آدم خطاؤن ہر آدمی غلطی کرنے والا ہے ٹھیک ہے ہر آدمی بنی آدم ہر انسان ہر انسان خطہ ان غلطی کرنے والا ہے لیکن خیر الخطہ بہترین غلطی کرنے والے وہ ہیں اتبابون جو توفا کرنے والے ہیں ہر انسان گناہگار ہے ہر انسان خطاکار کار ہے لیکن ان گناہ اور خطا میں سے بہتر گناہ اور خطاکار وہ ہے جو اپنے گناہ پر توبہ کر لے کلو بنیادم خطا ان ہر انسان ہر آدمی غلطی کرنے والا ہے بخیر الخطین اتبابون اور بہترین غلطی کرنے والوں میں سےبہ کرنے والے توحفہ کا کیا معنی ہے توبہ کے معنی ہے کہ کسی گناہ پر نادم ہونا کسی گناہ پر نادم ہونا اور آئندہ نہ کرنے کا ہزم ہونا ٹھیک ہے جی کسی گناہ پر نادم ہونا اور آئندہ نہ کرنے کا ہزم تو آپ بھی رول نمبر بارہ ابھی سے توبہ کر لیں کہ آئندہ جو ہے نا کلاس میں دیر سے نہیں آنا ابھی سے توبہ بھی کر لیں اس پر ندامت بھی ہو اور آئندہ کے لیے نہ کرنے کا عزم بھی ہو. اچھے وقت میں آئے ہیں تو توبہ کسی بھی گناہ سے کسی بھی غلطی سے توبہ کرنا توبہ کا مطلب کیا ہے کہ جو گناہ سر زد ہوا ہے جو غلطی ہوئی ہے اس پر انسان کو دلی طور پر کیا ہو ندامت ہو خیر میں نے آپ کو مزاح کہا ہے تو گناہ کی بات چل رہی ہے تو کیا ہو جو گناہ سرزد ہو چکا ہو ٹھیک ہے اس پر کیا ہو دل سے ندامت ہو اور نادم ہو انسان کا واقعی مجھ سے کیا ہوا ہے گناہ ہوا ہے اور ساتھ ساتھ میں کیا ہو کہ آئندہ نہ کرنے کا بھی کیا ہو عزم ہو کہ میں آئندہ اس گناہ کو دوبارہ سے نہیں کروں گا تو ہر انسان تو گناہگار ہے ہی ہے لیکن گناہگاروں میں سے بھی بہترین گناہگار وہ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں اور یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو اس کے وقار اور توبہ پسند ہے اس سے بڑھ کر کچھ بھی پسند نہیں ہے اللہ ایک حدیث میں آتا ہے حدیث خدسی میں کہ اگر تم سارے کے سارے پاک باز بن جاؤ سارے کے سارے نیک اور ولی بن جاؤ تو میں تمہیں سفید ہستی سے مٹا کر ختم کر کے ایسی قوم لے آؤں گا کہ جو اس دھرتی پہ گناہ کرے گی اور پھر مجھ سے کیا کرے گی معافی مانگے گی اور میں پھر کیا کروں گا معاف کروں گا اس لیے گناہ نہ ہونا اتنی بڑی بات نہیں ہے لیکن گناہوں کے بعد توبہ کا نہ ہونا یہ بڑا جرم ہے اس لیے گناہ کا ہونا یہ تو انسان ہے انسان ہی इसमें क्या اور اس میں کیا ہے غلطیاں پائی جاتی ہیں اور یہ غلطی کرتا ہے تو اصل, اصل انسان کون سا ہے وہ, وہ ہے کہ جو غلطی کرنے کے بعد کیا کر جائے سنبھل جائے اور گناہ کرنے کے بعد کیا کر لے توبہ کر لے کلو بنی ہر آدمی گنا کرنے والا ہے ہر آدمی غلطی کرنے والا ہے خطا یہ خطا سے ہے. غلطی سے کہتے ہیں خطا ہو گئی اردو بھی استعمال ہوتا ہے خطا کا لفظ تو ہر آدمی غلطی کرنے والا ہے وَخَيْرُ خیر الخط اور بہترین غلطی کرنے والوں میں سے وہ لوگ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں ترکیب کو دیکھیے جی کلو مذاق بنی مذافلے مذاف آدمہ پھر مذافلے مذاف مضافلے مل کر پھر مزاف الے مزاف مزاف الے مل کر پھر مبتدا خبر مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریاں ہو کر ماتوف علے اور حرف عاطف خیر و مذاف مل کر مبتدا اتبا خبر مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیاں خبریاں ہو کر ماتوف محتوف اور معطوف علیہ مل کر جملہ معطوف پھر سے دیکھ کے کلو بنی آدما مزاح مذاق لے مل کر مبتدا خطا ان خبر مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیاں خبریاں ہو کر محتوف علیہ پاطف خیر الخط سیر الخ مذا مذافل مبتدا التوابون خبر مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف ماتوف اور ماتوف علیہ مل کر جملہ معطوفہ اس کس کو آئی ترکیب سمجھ چلیے آگے والی حدیث تھوڑی لمبی ہے تمام سننے والوں کو فرمائیں سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ خیر و عافیت سے رکھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ فطروں سے مصیبتوں سے آزمائشوں سے،, سے دکھ اور تماریوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ اپنی دعا میں مجھے بھی یاد رکھا کریں السلام